وہ جو کافر ہوئے اور کافر ہی میرے ان میں کسی سے ضمے بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ اپن خلاصی کو دے ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی یار نہ ہو